رمضان المبارک کا قرآن مجید فرقان حمید سے ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر و رمضان و انزل اللہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال قرآن مجید کی تلاوت فرماتے لیکن رمضان کے مہینے میں اس بات کا خصوصی اہتمام فرماتے اور جبریل امین کو قرآن مجید جو نازل ہو چکا ہوتا وہ سناتے آخری مرتبہ جب آپ کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو تب بھی آپ نے یہ کام انجام دیا اور دو مرتبہ قرآن مجید سنایا قرآن مجید فرقان حمیر کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں اللہ تبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کی تیرا کرنے لگیں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ آپ کو شیطان کے شر سے بچا لے تو اس کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الرجیم من الرجیم ہےفی و نفی اس کے علاوہ اور بھی تعبت کے کئی کلمات ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے پہلے یہی الفاظ پڑھے ہیں غصے کے وقت بھی آپ نے ایک سکھایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسی آدمی کو غصایا ہو اور غصہ اس کا ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسے ہی مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آپ نے تعبز سکھایا ہے اعود بل عظیم و بجی ال کریم و سلطان مینی یہی مسجد سے نکلتے ہوئے بھی تحبت پڑا جاتا ہے اور بھی مختلف موقعوں پر آپ نے تحبت کے مختلف کریمات سکھائے ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے جو تعبظ آپ نے سکھایا ہے وہ ہے اعود بلّہ مینی طعن الرضیم مین حمزی ہی و نفسی و نفسی تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ فرض اور لازم ہے ہر مسلمان آدمی پر کہ وہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل دوہرا لے عبد اللہ ابن امر ابن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی کم قرآن کہ میں قرآن مجید کتنے دنوں میں پڑھوں تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اقرا قرآن کی شاہرین ایک مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار مکمل قرآن مجید پڑھ لینا یہ مسلمان آدمی پر فرض اور واجب ہے لازمی اور ضروری ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان المبارک میں تو اس سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے پڑا کرتے تھے الفاظ پر مد کرتے انہیں لمبا خینچ کے ہر لفظ کو اس کا پورا پورا حق دیتے ہیں بطور مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ایک آیات پڑھ کے سنائیں اور فرمایا یم اللہ یم الرحمان یاد الرحیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تو لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے الرحمان کو بھی لمبا کھینچتے اور الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتن آیتن ہر ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے کبھی دو تین آیتیں ملا کے ایک سانس میں آپ نے نہیں پڑی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر آیت پر رختے وقف کرتے بطور مثال انہوں نے بھی چند ایک آیات پڑھ کے سنائیں اور فرماتی ہیں وہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین رب المینا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے وقف کرتے پھر پڑھتے الرحمن الرحیم ثم ہو پھر وقف کرتے پھر مالک یوم الدین پڑھتے پھر وقف کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ ہر آیت پر وقف کرتے تھے اور تہر تہر کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے کیونکہ کہ اللہ صاحب آنا نے بھی یہی حکم دیا ہے ترسیلا قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تو ٹھہرنا کہاں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آیات پر ٹھہرنا ہے اس ٹھہرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ورت اللہ <تَرْسِيلًا> اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھایا ہے تو پڑھایا بھی ٹھہر ٹھہر کر ہے وقف کر کر کے لہذا آپ بھی اس کو پڑھیں غارت دل تر قرآن ترتیل آپ قرآن پڑھے وقف کر کے ٹہر ٹہر کے اللہ سبحانہ آنا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور